السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے دوں گا مرگز غیمانی مسجد بورا بیر کراچی ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضلل ومن یضلل فلا حذیل واشهد ان لا الہ الا اللہ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 وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يأص الله ورسوله فقد ظل وغضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحذر اقضة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين توليه ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثت بالصيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمعي وجعل الظلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم اوکم قال صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کل آنے والے دن کے لیے تیار بیٹھی ہے مختلف منقرات اور معصیتوں میں ڈوب جانے کے لیے کل اس قوم نے جو کہ لٹی ہوئی اور پسی ہوئی قوم ہے جو غربت کی حدود کو بھی کراس کر چکی ہے جس کا ہر بچہ مقروض ہے اس قوم نے کل نئے سال کی مناسبت سے بہت سی شیطانی حرکات انجام دینی ہے جن میں موسیقی کی محافل مرد و زم کا اختلاط اور مختلف آتش بازیوں اور دھماکوں کے ذریعے مال کا اطلاف اور اصراف تفریحی مقامات کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بھر دینا پتکاری اور ذنا جیسی تہائی بدترین معصمیتوں کا ارتکاب جس سارے کام کل انجام دیے جائیں گے سنا ہے کہ یو اے کی جو فلائٹیں جا رہی ہیں ان میں آج کل جگہ نہیں ہے کہ اس قوم کے دات تعداد افراد اس رات کے لیے دبئی کا رخ کریں گے وہاں جا کر کیا کچھ کریں گے الامان اور حفیظ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نئے سال کی مناسبت سے جو کچھ انجام دینے کی سوچ بن چکی ہے ان کا شریعت سے کیا تعلق ہے شریعت کی رہنمائی کیا ہے اور ہمارا دین ہمیں کیا سمجھاتا اور سکھاتا ہے یہ بات تو معلوم ہے کہ نئے سال کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام اور خوشی منانا مبارکباد دینا یہ سارے امور ہماری شریعت کے خلاف ہیں اور ان سب کا تعلق کفار کی سوچ ان کی فکر اور ان کے دین سے ہے یہ یہود و نصارہ اور حرود کے افعال ہیں جنہیں ہم اختیار کر کے اپنے آپ کو ایک ترقی یافتہ قوم قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں جسے ایک عروج اور ترقی کے امور میں سے قرار دیا جاتا ہے حالانکہ ہماری تمام تر رفعت اور بلندیوں کا انحصار ہمارے دین کے ساتھ امیر عمر خطاق فرمایا کرتے تھے کہ نحن قوم نحوم اللہ بالاسلام ہم وہ قوم ہیں جن کی تمام تر عزت رفعت بلندی اور غلبہ ہمارے اسلام کے ساتھ ہے ہمارے دین کے ساتھ مربوط ہے اور منسلک ہے فعدہ ترمنام فی غیر ہی اللہ اور اگر ہم اپنی ترقی عروج اور, اور غلبے کے راستے اپنے دین کے علاوہ کسی اور جگہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل کر دے گا اور ہم ذلیل ہو رہے ہیں ہماری تمام تر رفعت اور ترقی ہمارے دین کے ساتھ منسلک ہے اور دین سے ہٹ کر ہر اقدام اہانت اور ذلت پر منتجر قائم ہوتا ہے اس پر مستضاد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور بہت سے قبیخ امور کا انتقاب جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے گزشتہ مہینے گلگت کے سفر کا اتفاق ہوا اور ہم گلگت سے خنجراب کی طرف جا رہے تھے راستے میں جھیل دکھائی گئی اتحباد جھیل کے نام سے یہ جھیل جو آج کل تفریحی مرکز بنا ہوا ہے یمارب العزت عذاب اللہ تعالیٰ کے غیر اور غضب اور غصے کی ایک علامت ہے نشان دہی اللہ تعالیٰ نے پانی کہاں سے بھیجا ایک بستی کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کے بالمقابل ایک بستی اور تھی جہاں کے مکین رقص و سرود اور موسیقی کے مجالس قائم کیے بیٹھے تھے اور ان کو اللہ کے عذاب کا خوف نہیں تھا اور پانی واپس پلٹا اور اس بےخیا قوم کو بھی تباہ و برباد کر کے ان کے نشانات موجود ہیں گھروں کی بنیادیں نظر آتی ہیں اکڑے میں درخت دکھائی دیتے ہیں مگر مکین دیس تو نابود ہو چکے ہیں اللہ رب السد اپنی آیات اپنے بندوں کو دکھاتا ہے تاکہ بندے لوٹائیں اٹھائیں رجوع اختیار کر لیں توحبت المسرخ کا راستہ اپنا لیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نئے سال کی مناسبت سے یہ پروگرام مرد و کا اختلاط جو و السارہ کا دین ہے ان کی اختراع جسے ہم اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ اپنا رہے ہیں اور یہ چیز شریعت اسلامیہ کے عقیدے کے خلاف ہے ہمارے ایک عقیدہ البلا برا کے نام سے کہ محبت اور دشمنی محبت اور نفرت ان دونوں کی بنیاد ہمارا دین ہے عقیدہ عقید جسے ایک حدیث محب و فل فلبد الف اللہ سے بیان کیا گیا کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور اداوت و دشمنی اور نفرت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے من احب اللہ ابلّہ باحت وال فخر استقمد ایمان جس شخص نے محبت کی تو اللہ کے لیے اور نفرت کی تو اللہ کے لیے مال خرچ کیا تو اللہ کے لیے اور مال روکا تو اللہ کے لیے اس کا ایمان مکمل ہو گیا او والبغض الحق اللہ ایمان کا جو سب سے مضبوط کنڈا ہے سب سے مضبوط کڑی دین اسلام ایک زنجیر ہے اور اس زنجیر کی کڑیاں باہم مربوط ہیں سب سے مضبوط کڑی اس شخص کے پاس ہے یعنی سب سے مضبوط ایمان اس شخص کا ہے جو اپنی محبت اور نفرت کی بنیادوں کو پہچانتا ہے کسے معلوم ہے کہ محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور نفرت اور عذابت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا ایمان سب سے مضبوط ہے اس کا عقیدہ سب سے مستحکم ہے اور اس کے ایمان کی کڑیاں سب سے ٹھوس اور مضبوط اور اسی محبت اور نفرت کے بہت سے مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت مشرقین کو فار سے نفرت جس کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کے سارے جو امور ہیں حرکات ہیں جس کو وہ دین سمجھتے ہیں ان سے یکسر پہلو تہ ہی بڑھتی جائے اعراض کیا جائے ان سے نفرت اختیار کی جائے اور ان کی طرف جھانکا بھی نہ جائے یہ اللہ تعالی کی محبت اور نفرت محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے یہ اس کے مظاہر میں سے اور پیارے برمر محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خصوصی اہتمام کیا کرتے بلکہ آپ کا فرمان ہے کہ خارف الہود احمد نسوارا یہود نصارہ کی چن چن کر مخالفت کرو یہ قومیں دونوں نفرت اور حقارت کے قابل ہیں کہ کسی عزت کے مستحق نہیں ہے بہ دل ام کے تریق فسطرقی کسی یہودی کو عیسائی کو آتا ہوا دیکھو تو اپنے بازو پھیلا لو اور کوشش کرو کہ ان کا راستہ تنگ کر دیا جائے اس یہ اس زمین کا بوجھ ہے اور تحقیر اور تذلیل کے مستحق ہیں اور اگر ہم ان کے افکار کو اپنائیں ان کی پالیسیوں کو اپنائیں تو یہ تو اس عقیدے کے بالکل منافی جو قوم قابل نفرت ہے ان کی تمام حرکات قابل نفرت ہیں ان کا لباس وضا قطر حرکات و سکنات سب کے سب قابل نفرت نبیر اسلام کے ایک حدیث ہے کہ عجا کو متنا وزیل آج کہ زیادہ زیب و زینت سے بچو اور کفار کے لباس میں وضاکتہ میں ان کے تشبہ سے بچو ایسا لباس نہ پہنو جو کفار پہنتے ایسی وزاکتہ نہ اپناؤ جو کفار اپناتے اس سے بچو اسی طرح رسول اللہ عزم کی ایک اور حدیث ہے اجتنب و ادا اللہ عید بچو اللہ کے دشمنوں سے ان کے تہوار اختیار کرنے سے یہ ہیپی نیو ہے یہ کفار کا تہوار ہے یہود و نصارہ کا تہوار ہے تم اس سے بچو اس کے قریب بھی نہ جاؤ جب یہ تہوار آتا ہے تو لوگ دو طرح کے نظر آتے ہیں ایک تو باقاعدہ اس میں شریک ہوتے ہیں اور باقاعدہ انہیں کی طرح کی حرکات انجام دیتے ہیں فحاشی اور تہارا کے مقامات آباد ہوتے ہیں پوری طرح مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے وہ والدین آفرین کے قابل ہیں جو اپنی بیٹیوں کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں اس نئے سال کی مناسبت سے جاؤ تنگے اور فساد کرو شیطان کو دعوت دو اس دیاست کا کوئی علاج ہے یہ تیوس ماں باپ کو ہے ان کا علاج کرنے والا جو اپنی نوجوان بیٹیوں کو بلکہ نوجوان اولاد کو گھروں سے باہر بھیجنے اور رات بھر باہر گزارنے کے عمل کو پسند کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ترقی کی راہ میں جو بہت سی رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک رکاوٹ یہ کل کا دن ہے جس کا گورنمنٹ کوئی اہتمام نہیں کرتی بلکہ ایسے انتظامات کرتی ہے کہ اس رات فحاشی اور اوریانی کی طرف مائل لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کی ہیں ٹریفک منظم کی جائے مرتب کی جائے اور باقاعدہ ایک نگرانی کی جائے تاکہ وہ ایک پہرے میں اپنے سارے کام ساری حرکات انجام دے سکے اور پیارے فیغمبر کا فرمان کیا ہے کہ کفار جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے تہوار اپنانے سے بچو تو کچھ لوگ تو باقاعدہ وہی حرکات انجام دیتے ہیں جو کفار انجام دیتے ہیں باقاعدہ ان کے وجود سے کلب آباد ہوتے ہیں اور ایسے مقامات کے رونقیں بڑھ جاتی ہیں جہاں فحاشی اور یعنی اور زنا جیسے بدحیبت امور کا ارتقاب ہوتا ہے اور کچھ لوگ گھروں سے باہر جاتے ہیں تماشوینی کے لیے کہ دیکھیں رونقیں دیکھیں اور ہم بھی کچھ تماشوینی کریں یہ لوگ بھی انہی میں شامل جو ان حرکات کو انجام دیتے ہیں جو ان رونقوں کے بڑھانے کا سبب بنتے ہیں دین اسلام کی غیرت کیا ہے رسول کریم وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے دیکھا کہ اہل مدینہ لہم فیہ مار ان کے لیے دو دن ہیں دو دن ان کے پاس تھے ان دو دنوں میں وہ کھیلا کرتے تھے اور کچھ تماشے وغیرہ اختیار کیا کرتے تھے کھیلنے کا معنی یہ کہ ایک خوشی کا اظہار اس میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو برائی آج کل دکھائی دیتی ہے بلکہ مختلف مشقیں کرنا کھیلنا کودنا اور اپنے مقامات پر مرد اپنے مقامات پر نبی علیہ السلام نے سوال کیا ماں ہادمان یہ دو دن کیا ہیں تم ان دو دنوں میں خوشی کا اہتمام کیوں کرتے ہو تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہادانل یو مان کنڈا نہ لاگو ہی ماں فل یہ دو دن ہمارے شروع سے چلے آ رہے جاہلیت کے دور سے کی سے خبر بھی یہ دو دن موجود تھے ہسا کرتے تھے کھیلا کرتے تھے اور اب تک وہ رسم قائم ہے خائملیت کے دور سے دو دن چلے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے شاط روایا خد اب رقم ملو ما یوم اللہ رقم عزت نہیں ان دو دنوں کی جگہ تمہیں دو دن اور دے دیے ہیں تم ان دنوں میں کھیلا کودا کر ان دنوں میں خوشی کا اظہار کیا کرو ان کے بدلے تمہیں دو دن اور دیے جا رہے ہیں ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاحاڑ یہ ہمارے تہوار ہیں یہ ہماری عیدیں ہیں ہمارے دین کی غیرت کا دقاض یہ ہے کہ ایسے عیدوں کو ہم اختیار نہیں کرتے جو کفار کی اختیار کردہ تھی جو جاہلیت کے دور سے چلی آ رہی آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کام ہندوستان کے دور سے ہو رہے اس کو ہم کیسے روکیں کیسے ختم کریں پہ ہندوستان کا دور کیا حجت اور دین ہے دین تو پہلے اللہ ہی کا نام اور نسل رسول اللہ علیہ وسلم نے دو دن خوشی کا ہمیں عطا فرما دی بس یہ دو دن ہیں اس کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کو اجتماعی طور پر خوشی کے لیے چن لیا جائے اور ہر سال باقاعدہ خوشی کا اہتمام ہو میلوں کا اہتمام ہو جلس و جلوسوں کا اہتمام ہو ایسا کوئی دین اسلام نے نہیں دیا یہ دین اسلام کی غیرت بلکہ دین تو ایسے امور میں بھی کفار کا تشبہ نہیں چاہتا جو امور عبادت لیکن رسول اللہ, اللہ سن تین وقتوں میں نماز سے روک دی ایک سوال آفتاب کا وقت دوسرا ترو آفتاب کا وقت اور تیسرا حروب آفتاب کا وقت ان تین اوقات میں اللہ تعالی کی عبادت بھی نہیں کر سکتے رک جاؤ انتظار کرو نماز نہیں پڑھ سکتے وجہ کیا ہے یہ تین اوقات جو ہیں یہ سورج کے پجاریوں کی عبادت کے اوقات اور اگر تم بھی ان اوقات میں نماز پڑھتے دکھائی دو گے یہ ان سے تشبہ ہوگا اور یہ دین اسلام کی غیرت ہے کہ اس کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی کے مشابت اختیار کرنا اس سے محبت کرنے کے متواز اور دین اسلام نے بڑے سخت احکام بارے تھے رواں المر و انسان کا حشر قیامت کے دن انہیں لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ آج محبت کرے گا جن سے محبت ہے پیار ہے جن سے محبت اور پیار اور تعلق کی پینگیں بڑھاتے ہو اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ اٹھائے گا اگر تمہیں یہود دونوں سارا سے محبت ہے جس محبت کی علامت یہ ہے کہ ان کے تہواروں کو تم اپنا تہوار سمجھتے ہو ان کی خوشی کے مواقع کو اپنی خوشی کے مواقع سمجھتے ہو یہ اس محبت کی علامت ہے زبان سے اظہار کرو یا نہ کرو مگر ان کے امور و حرکات کا تشبہ جو ہے کہ ان سے محبت کی علامت ہے اور اندرپور عزت عامد کے دل انہی کے ساتھ اٹھائے کے ساتھ حشر ہوگا اگر یہ محبت رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے آپ کے صحابہ کے ساتھ ہے صالحین کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ اسی جماعت میں اٹھائے گا اور اگر یہ محبت یہود و حنود و نسارا کے ساتھ ہے تو انہیں کے ساتھ حشر ہوگا اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا من تشبہ بی قوم ان ہوا میں کہ جو شخص کسی بھی قوم کا تشبہ اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا کسی بھی قوم کے مشاورت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا تو کل جو کچھ اس قوم نے کرنا ہے یہ اب تک کرتی آ رہی ہے یہ سراسر یہود و حنود کا تشبہ ہے اور شریعت کا سری حکم موجود ہے کہ اس کا شمار انہیں میں سے ہو اگر تم مسلمان ہو اور یہودیوں کے فعل انجام دیتے ہو تو تم یہودی ہو اگر تم مسلمان ہو اور نصارہ کی رسوم انجام دیتے ہو تو تم عیسائی ہو گو تمہارا نام عبداللہ عبد الرحمان مگر تم عیسائی ہو اگر تم مسلمان ہو اور ہندوانہ رسمی اپناتے ہو تو تم ہندو ہو منتشبہ بے قومن قومن پیارے بے عمبر نے فتویٰ عمومی طور پر صادر فرمایا ہے کہ جو شخص کسی بھی قوم کا تشبہ اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا ہمیں تو ایسے تہواروں میں اپنے بھائی بندوں کی شرکت سے جہاں نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے وہاں خوشی بھی. خوشی اس چیز کی جو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایمان تازہ کم ہوتا ہے جب پیارے پیغمبر کی پیش گوئی پوری ہوتی دکھائی دے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے آج سے چودہ سو سال قبل ایک پیش گوئی فرمائی اور اس کی صداقت اور حقانیت سامنے نظر آ جائے تو یقیناً ایمان تازہ ہو گئے ایمان میں اضافہ ہوگا نبیر اسلام کی بہت سی پیش گوئیاں پوری ہوتی دکھائی دیتی نبیر اسلام کا ایک فرمان سطح اقوام کچھ لوگ آئیں گے جس تخلون خمل بر حریر برخمر معاذر او کم اکال جو مختلف ملازمتوں سے مختلف چیزیں اپنے لیے حلال کر لیں شراب پینا آلات موسیقی مردوں کے لیے ریشم لحب و لحب کے عبور ان کو حلال کر لے اور کل یہ سارے اقدام آپ کو دکھائی دیں گے ہمارا خناس میڈیا ان مقامات کو چن چن کر دکھائے گا اور ایک ترغیب اور تحریض کا پہلو مزید اجاگر کرے گا امبر کی ایک اور پیش گوئی لن سن مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الحل بن ناہل کہ تم لوگ سابقہ قوموں کی ہو بہو پیروی کرو گے ان کے مکمل پیروکار بن جاؤ گے سابقہ قوموں کی حزب الحل بن اتنی مطابقت اختیار کر لو گے مشابہت اختیار کر لوگے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے ایک شخص کے دونوں پاؤں کے جوتے بالکل مطابق ہوتے ہیں رنگ میں ڈیزائن میں سائز میں کوئی فرق نہیں ہوتا گو تم اس طرح سابقہ قوموں کے شیار اور ان کے افکار و ادیا کو اپناؤ گے کہ ایک جوتا وہ تھے اور ایک جوتا تم مطابق نہ دخل تو مغو کہ سابقہ قوموں کا کوئی شخص سانے کی بل میں داخل ہوا ہو ایک جانور ہے تو اس امت میں بھی ایک شخص پیدا ہو کر رہے گا جو سانے کے بل میں داخل ہو جس بل میں داخل ہونے کی وجہ نہیں سانا ایک جانور ہے جس کا گوشت حلال کچھ لوگ اس کا ترجمہ گوہ سے کرتے ہیں گوہ کی بے لیکن غلط گوہ کو نہیں کہتے گوہ ایک حرام جانور ہے گوہ اور سانہ دونوں کی شکل بالکل ملتی جلتی لیکن عربی میں گوہ کو ورل کہتے ہیں باورا اور را لان اور لانے کو غلط واد اور بدیش میں سانے کا ذکر ہے کہ سابقہ قوموں کو کوئی فرد اگر سانے کے بل میں داخل ہوا ہو رہنے کے لیے تو اس امت کا بھی ایک فرد سانے کے بل میں داخل ہو کر رہے گا اس قدر مطابقت ہو بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا لو تو وہ نہ کہ اگر سابق قوموں کے کسی فرد نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہو تو اس امت میں بھی, بھی ایک شخص پیدا ہو کر رہے گا جو اپنی ماں سے نکاح کرے گا کس قدر متارکت ہوگی اور یہ حدیث اللہ کے پیار کا فرمان صحابہ نے پوچھا ارے یہود نسورا کہ سابزہ اقوام سے کیا مراد ہے؟ یہودی اور عیسائی مراد فرما کے فمن اگر یہ نہیں تو اور کون ہو سکتے ہاں یہودی اور عیسائی تم لوگ یہود و نسارہ کی ہُو بہ مسابقت کرو گے پیر بھی کرو گے کوئی فرق نہ ہوگا اور آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے یورپ میں کیا ہو رہا ہے اس کے مظاہر کل کراچی میں دیکھ لیجیے لاہور میں اسلام آباد میں دیکھ لیجیے اور یہ میڈیا آپ کو دکھائے گا بالکل مسابقت جو حرکات وہ انجام دیتے ہیں وہی حرکات یہاں انجام دی جائیں گے پوری مسافت اور مشاورت اسلامی عقیدے کی دھجیاں میں گھیری جائیں گی اور خواہش و منقرات کا ارتکاب کر کے اللہ کے غلط کو للکارا جائے گا نبیر اسلام کا فرمان ہے وغیرت اللہ پھر میں راب بندے کو بھی غیرت آتی ہے اور اللہ کو بھی غیرت آتی ہے اور اللہ کو غیرت, آتی اللہ کو غیرت کب آتی ہے جب کوئی بندہ کسی ایسے فیل کا ارتقاب کر لے جو اللہ نے حرام کیا اور یہ ارتقاب اگر چھپ کر ہو یہ معاملہ تھوڑا سا اپنی شدت کے اعتبار سے کم محسوس ہوتا ہے لیکن یہ ارتکاب اگر برسر عام ہو اعلانیہ اللہ کے حضرت کو دعوت دی جائے اور فائش و مرقراد کا ارتکاب کیا جائے تو اس سنگینی بڑھ جاتی ہے اللہ کے پیارے بےغمر کی حدیث ہے کل امتی ہی مواخل عل میری پوری امت بخشش کی مستحق ہے مجاہرین کے علاوہ مجاہرین کون ہے دو قسم کے لوگ نمبر ایک وہ لوگ جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں نہ ان کو اللہ کی شرم ہے نہ اللہ کے بندوں کی شرم اور حیا ہے کھلے عام خواہش رات کا ارتکاب کرتے ہیں یہ مجاہر دوسرا مجاہر وہ شخص ہے جو گناہ تو چھپ کر کرتا ہے اللہ نے پردہ ڈال دیا مگر وہ خود ہی اس راز کو فاش کرتا ہے اپنے دوستوں کے بیچ بیٹھ کر ڈھیے مارتا ہے کل ہم نے یہ کیا اور وہ کی یہ شخص بھی بخشش کا مستحق نہیں ہے اس بات کا مستحق نہیں کہ اللہ ذرا اس کو معاف کر دے اور اللہ رحم فرمائے اس قوم کے حوال پر کہ برفر عام اللہ کی حدود کو پامال کیا جائے گا اللہ دارہ کی غیرت کو دلکارا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے تاخر زوال زبوں حالی اور بدبختی کے جو اسباب ہے ان میں سے ایک نمایاں سبب کل والا دن ہے جو آنے والا ہے اس دن میں جو قوم حرکات کا ارتکاب کرے گی اور بےیائی کے مظاہر ہوں گے اللہ کی حدود کو توڑا جائے گا یہ ایک انتہائی نحس سے بھرپور ایک مقام ہوگا اس قوم کے لیے اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے کہ اللہ رب العزت ہمیںفیز اضاف فرما دے اس راہ پر چلنے کی توفیق دے دے جو راستہ عزت کا راستہ ہے اللہ کی اور محبت کا راستہ ہے اور جو راستہ اخر بھی کامیابی کا راستہ ہے لقت کان المفیر و سعود اللہ اس بت تمہارے لیے نمونہ کون ہے آئیڈیل کون ہے مثال کون ہے یہود و حدود ہندو ہیرو یورپ کے ہیرو ان کا کلچر ان کی ثقافت نہیں تمہارے لیے اس حسنہ حسن مثال نمونہ آئیڈیل ایک شخصیت ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاف المن کنفی بجد اب حلاوت تین چیزیں جس شخص نے پیدا ہو گئیں اس میں ایمان کی حلاوت آ گئی ایمان کی مٹھاس آ گئی اللہ رسول شواہ اللہ اس کا رسول اس کے نزدیک ہر شہ سے بڑھ کر محبوب ہو جائے اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کا ایک ٹھاٹھے عمارتہ سمندر ہو دل میں یہود و حدود کی محبت نہ ہو بلکہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہو اور محبت بھی ایسی جو دنیا کی ساری محبتوں پر غالب ہو دنیا کی ساری محبتوں پر غالب ہو جیسا کہ اللہ کے پیغمبر کی دعا اللہ میں اصل و بحبت بحبہ مئی حبک بحبہ عملی یو قر یا اللہ تیری محبت کا سوال ہے ہر اس عمل کی محبت کا سوال ہے جو عمل تیری محبت کے قریب کرتا ہے یا اللہ ہر اس شخص کی محبت کا سوال ہے جو شخص تو سے محبت کرتا ہے یعنی پوری محبت کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی کی محبت اسی سے محبت اسی کے لیے محبت ہر ایسے عمل سے محبت جو اس کی محبت کا باعث بنتے ہیں جو اس کی محبت کا موجب بنتے ہیں اور یاد نہ اپنی محبت میرے لیے ایسی بنا دے میرے دل میں ایسی اتار دے کہ شدت کی گرمی میں ایک شخص آرام میں شدت کی گرمی میں موت کے منہ میں پڑا ہو اور اس کو اچانک ٹھنڈا پانی مل جائے جس طرح اس کو ٹھنڈے پانی سے محبت ہوگی جی. یا اللہ اس سے پڑھ کر اپنی محبت مجھے عطا فرما دے جو میری بےقراریوں کو دور کر دے میرے دکھوں کا مضافہ ہو میری پریشانیوں کا علاج ہو ایسی محبت عطا فرما دے تو یہ ایک مومن کے ایمان کا سمرہ ہے کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے اس کے لیے مثال کیا ہے اس کے لیے آئیڈیل کیا ہے تو ایسے اعمال کا آپ تفر جو اللہ اس کے رسول کی محبت اللہ تعالی کی رضا کا باعث اسی کی شریعت ترغیب دی ہے ایک موقع پر رسود اللہ میں نہیں جانتا اب میں نے تمہارے بیچ کتنا رہنا ہے میری کتنی عمر باقی مجھے معلوم نہیں ہے من بعد اب بکر عمر تو میں تمہیں یہ نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد دو شخصیتیں آئیں گی ان کی اقتدا کرنا ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہ شخصیتیں آئیڈیز اور مثال ہیں اللہ کے پیارے بے ہمیں اس دین کے تعلق سے ان شخصیتوں کی پیروی کا حکم ارشاد فرماتے ہیں نہ یہ کہ تمہارا آئیڈیل یہود و حود ہو ان کے فیشن کو اپناؤ ان کے بالوں کی کٹنگ کا انداز اختیار کرو ان جیسے کپڑے پہنو جو غلاظت سے بھرپور ہوتے ہیں ایک پینٹ خرید لی اور دس سال اس میں گزار دیے جتنی وہ میلی ہوگی اتنا فیشن کے مطابق ہوگی گھٹنے کے پاس سے پھٹی ہو کے کے پاس سے فٹی ہو کے پاس سے سے ہو ہو پنڈلی اتنا وہ شخص ترقی یافتہ ہوگا اتنا وہ شخص فیشن کا مارا ہوا ہوگا حالانکہ انتہائی بہترین اور خلیج قسم کا یہ لباس ہے اور خزیل خلیص قسم کا انداز ہے تم نے ایسا نہیں کرنا تمہارے سامنے اسلام کا شعار ہے اسلام کے احکام ہیں اسلام کے امور ہیں اسلام کی واضح تعلیمات ہیں جو کہ طہارت پر قائم ہے تقوی پر قائم جو کہ تزکیا پر قائم ہے انہیں تم اپناؤ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے اور قیامت تمہاری جو ہے وہ نجات کا باعث ہوگا نبیلا اسلام نے اسلامی شمسیات کو آئیڈیل بنا کر پیش کیا عب نے جب یہ بات ٹھان لی کہ بھر کے روزے رکھوں گا رات بھر جاگا کروں گا تو رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے حسنہ پیش کیا سیام اللہ، سیام و دعو اے عبداللہ اگر تم روزے رکھنا چاہتے ہو تو سب سے بہترین روزے داودام کے روزے ہیں اللہ کو بڑے ہی پسندیدہ ہے تم کم از کم وہ رودے رکھ لیا کرو وہ رودے کیا تھے کان یسوم یومن یوسر و, و, و وہ ایک دن رودا رکھا کرتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے اور ناگا کیا کرتے تھے آپ نے اسلامی شخصیات کو بطور مثال کے پیش کیا اور ہمیں کہ حب و صلاحت صلاح اللہ صلاحة داود اور سب سے بہترین نماز ہوئی اور رات کے عبادت بھی اللہ کے نزدیک داؤود علیہ السلام کی عبادت کان یہ نام نصف وہ آدھی رات سویا کرتے تھے وہ یقو و ساتھ پھر ایک تہائی رات جاگا کرتے تھے اور انعام و سود و سات پھر چھٹا حصہ دوبارہ سو جاتے تھے جیسے رات کے چھ گھنٹے ہو تین گھنٹے سو گئے پھر دو گھنٹے اللہ کی عبادت کی پھر ایک گھنٹہ مزید سو گئے تاکہ جسم کی جو ایک طاقت نشاط بحال رہے اور پوری نشاط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو یہ اللہ تعالیٰ کو نماز سب سے بڑھ کر پسندیدہ ہے تو پیارے امر محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی غیرت کا اس طرح بیان اور اظہار فرمایا کہ جو اسلامی شخصیات ہیں اللہ تعالی کے انبیاء اور صالحین ہیں ان کے کردار کو عقیدے کو مشن کو رہنمائی کے طور پر پیش کیا ہماری غیرتوں کا تقاضا بھی یہ ہونا چاہیے اللہ کے بندو دین کو اسلام کو اسلامی شخصیات اور صالحین کو انبیاء اور سلیم کو اور سب سے بہتر محمد رسول اللہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اپنے لیے مثال بنا لو اپنے لیے آئیڈیل بنا لو اور دین اسلام کی امانت کو سینوں سے لگا لو اللہ رسول کی اطاعت کو اپنا حفظ جا بنا لو اور دن رات کا معمور اسی حقیقت پر قائم ہو اللہ کے رسول کی اطاعت پر اور اسی دین کے ساتھ چمٹے رہو اخلاقی اعتبار سے بھی عبادت کے اعتوار سے بھی عقیدے کے اعتبار سے بھی عمل کے اعتبار سے بھی ہماری تمام تر محبتوں کا محور دین اسلام ہے اس کے سوا جو بھی جو کفر ہے کفر کا کلچر ہے جیسا کہ ابھی حدیث آپ نے سنی کہ تین چیزیں ایمان کی حلاوت ہیں اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر معبو ہو جائے اور اللہ کے بندوں میں سے کسی سے محبت کر لو اللہ کی رضا کے لیے کہ اس سے ملنا جلنا اللہ کی رضا کے لیے ہو اور تیسری چیز یہ ہے بالکفر بہتما انکلا کما یقرا ان فنار کہ کفر ہو جو کفر کی حرکات ہو کفر کا نظام ہو یا کفر کی ثقافت ہو ان سے اس طرح بغاوت اختیار کر لے نفرت اختیار کر لے جیسے آگ میں جانے سے نفرت اختیار کی ہوئی کانشس چاہے کہ مجھے اٹھا کر آگ میں ڈال دو اسی طرح آگ سمجھو کفر کو کفر کے شاعر کو کفر کی ثقافت کو کفر کے کلچر کو ان کی حرکات و سکنات کو آگ سمجھو جیسے آگ میں کودنا گوارا نہیں پسند نہیں اس طرح کفر کا کوئی بھی نظام اور کوئی بھی ان کی تقلید یا کوئی بھی ان کا امر تمہاری نفرت کے قابل ہو اس سے دور بھاگو یہ پیارے پیغمبر کی تعلیمات ہیں ایسا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو حلابت ایمانی سے بھر دے گا کہ اسلام کے ساتھ تعلق اسلامی شخصیات کے ساتھ تعلق اور دائیں بائیں جھا کر بھی نہیں دیکھنا جناب قعب بن مالک آپ جانتے ہیں جنگ طبوق میں پیچھے رہ گئے شریک نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ اور صحاب نے اس کا بائی کاٹ کیا اور یہ بائی کاٹ تقریباً دو مہینے کے لگ بھگ جاری رہا کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا کوئی ان سے کلام نہیں کرتا تھا مدینے میں اکیلے پھرتے تھے حتیٰ کہ بیویوں کو بھی الگ رہنے کا حکم دے دیا گیا لیکن دین پر استقامت اور دین کی محبت کا مظہر کیا تھا ملک غصان کا خط آ گیا کہ اے تم بڑے صاحب عقل ہو صاحب بصیرت ہو اور ہمیں یہ سن کر تعجب ہوا کہ تمہارا جو والی امر ہے وہ تم سے ناراض ہے اور پورا مدینہ تمہارا بائی کارڈ اختیار کر چکا اور سال آ جاؤ آدھی حکومت لے لو ہمارا آدھا مال اور سربت لے لو کابن مالک نے وہ پڑا آنکھوں سے آنسو روا ہو گیا کہ یا نتری آزمائشیں تیرے امتحانات میں کیسے ان کا مقابلہ کروں اس کاشد کے سامنے خط پھاڑا ایک تندور چل رہا تھا اس نے وہ پھینک دیا اور اس خط کو چلا دیا اپنی محبت ایمانی کا اظہار کیا عبد الفاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے عمبر کے صحابی انہیں مرے کے روم نے دعوت دی تھی پورے مملکت روم کا فرما رہا اتنی بڑی حکومت یہ کیا آج کا امریکہ اور روس اور ہندوستان ان سب کو ملا لو اس سے بھی بڑی سلطنت تھی ملک روم کی کہا کہ آدھی سلطنت لے لو اور میری حکومت میں شریک ہو جاؤ بس عیسائی بن جاؤ ایسا مدبر انسان اگر ہمیں مل جائے ہم دنیا پر غالب آ سکتے ہیں ہم میں شامل ہو جاؤ آدھی حکومت دے لو اس کے اس آڈر کو ٹھوکر مار کے اچھال دیا اور کہا کہ تم پوری سلطنت دے دو تب بھی میں محمد رسود اللہ, اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک پل کے لیے اپنے دل سے اجلا کوئی گوارا نہیں کروں گا مجھے چلا دو اور مجھے کہنا کر دو تب بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہدایت اور دین اسلام کی محبت کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے میدان بدر میں لوگوں نے کھوپڑی دیکھی اڑتی ہوئی جا رہی ہے کھوپڑی کس کی تھی ابو بیدا بن چراہ کے والد کی اور تلوار کا, کس کا تھا؟ اس کے بیٹے ابو بیدہ نہیں آ سکتی البران اس میں رکاوٹ نہیں ہوا بن سکتا چنانچہ ایک ایسا وار کیا طاقت سے بھرپور کھوپڑی ہوئی جا رہی ہے اور لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے الفلا آپ کی غیرت کہاں ہے آج یہ خیرت کہاں چلی گئیں اور وہ تعلق دین اسلام کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تقاضے آج کہاں چلے گئے آج ہم کیوں یہود و حنود کے کلچر کو اپنا کر ایک فخر کا اظہار کرتے ہیں ڈھیے بکھیرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس کو ترقی قرار دیا جاتا ہے اور جو لوگ اس سے دور ہیں اسے ایک عجیب تھرڈ کلاس جو ہے وہ قوم قرار دیا جاتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ بات حق ہے انشاءاللہ کہ پاکستان کا تقافر اور تاخر اور جو بھی ذلت اور احانت ہے اس کے اسباب میں سے ایک واضح سبب یہ کل کا دن ہے جو آ رہا ہے اس قوم کا اختلاف اس قوم کی فحاشی اور یعنی اس قوم کے بہت سے لوگوں کا بیرونی مقامات پر جا کر فحاشی کا ارتکاب یہ اللہ کے حید و حضر کو اور اس کے عذاب کو دینے والا ہے اللہ سے دھر ات اللہ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لو اور یہ دیکھو کہ دین کے کیا ہیں اور ہمارا دین کیا چاہتا ہے اور وہ لوگ باخبر ہیں جو تماش بینی کے لیے جاتے ہیں کہ دیکھے رونگی کیسی ہیں چراغاں کیسا ہے لوگ کس طرح گھوم پھر رہے ہیں یہ تماش بینی بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے مقاصد کے خلاف ہے ولین لاشون سور عباد الرحمن وہ ہیں اللہ کے بندے وہ ہیں جو کسی گناہ کے مقام پر جاتے ہی نہیں کچھ لوگ جاتے ہیں کہ چلو جا کر جلوس دے کر ہیں یہ مختلف مناسبتوں سے جلوس نکلتے ہیں جا کر دیکھے جائیں تازیے دیکھے جائیں نہیں یہ سب کا سب مواقع زور ہیں اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو کسی گناہ معاشیت اور بدر کے مقام پر جاتے نہیں الگ تھلگ رہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی اس قسم کی تباش سے روکا ہے تو اللہ کے خوف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کل کے دن کے تعلق سے اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر مقام ہر موقع کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی پابندی کا عزم کرو یہی چیز رفت اور ترقی کا راز ہے بلو اغوی لکان خیر اللہ اگر یہ لوگ صرف وہ کام کرتے رہے جو میرا پیغمبر ان کو دیتا ہے میرے پیغمبر کی پیروی کرتے رہیں میرے پیغمبر کی طباع کرتے رہیں ہر قسم کی خیر دے دیں گے وہ شدت تصویر ثابت قدمی دے دیں گے غلبہ دے دیں گے رفت العروج دے دیں گے ترقی دے دیں گے معاشی استحکام دے دیں گے اور آخرت بھی جو ہے وہ روشن کر دیں گے سجا دیں گے اور فلا عطا فرما دیں گے یہ سب کا سب مزمر ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی غلامی میں اس در کی فقیر اختیار کر لو تم امیر بن جاؤ گے اس در کی غلامی اختیار کر لو دنیا آخرت کی ترقی کا رات یہی ہے بس توفیق بھی اللہ, اللہ فرما دے اللہ ہماری نجات اور کامیابی کا راستہ کیا ہے جس چل چکے جس روش میں چکے وہ ناکامی کا راستہ ہے تقاق اور چلت کا راستہ ہے جو کہ قتل اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے اور ڈھیل کے بعد پکڑے گا بڑی بھیا کو پکڑ ہوگی بڑا وہ شدید ترین عداب ہوگا اس ڈھیل کو اپنے لیے خوشی کا باعث نہ سمجھو اللہ کے دیر بغمبر کے حریث پہ ایک قوم نافرمان ہو اور اللہ اس قوم کو نوازے اس قوم کو دنیا میں ترقیاں دے اور اس کے رزق میں جو اللہ تعالیٰ استحکام پیدا کر دے تو ہم اللہ اس یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے خوش اور میرے چلانے کی بات نہیں ہے بلکہ ڈر جاؤ کہ ہم تو نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ ہم کو نواز رہے جس کا معنی اللہ کا ارادہ ہمارے بارہ میں انتہائی عذاب اور انتہائی ذلت پر منتج ہوگا وہ ارادہ بہت ہی خطرناک جو ہے وہ بن جائے گا مستقبل میں جا کر جب اللہ پکڑ لے گا کیونکہ ایک انسان ایک معصیت کا ارتقاب کرے تو اللہ کے عذاب کی حجت اس پر قائم ہو جاتی مگر یہ آزاد کیوں نہیں آ رہا یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے اور ڈھیل کی وجہ پکڑ ہوگی انتہائی بھیانک ہوگی تو اس دن کی آمد سے بچ جاؤ اور اپنے طرز عمل کا جائزہ لو اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقوا کے تقاضے اپنے اندر پیدا کرو اللہ پاک سمجھنے کی توفیق آفرمادے اکور اقول قولی حادت بس تخر اللہ علیم اللہ الحمدللہ رب ربر